بارہ دیو سڑی کی چمرت کی فیو جگڑانی بغیر چدا کم خاصم چاولت کی کو کنا پناحکوانی ماورت کی مارو بھی چپنا کمانی پا پہ کان مزدو من بے معلا تمارو من چاہم چ ماورت کے نے چدے پہا کر جگڑے خط دینے والوں پڑے کر پنا پناہ کام رہا ماورت حسومت پانے پر غیر میتھے خط دینا چدا خاصم پدے کہ حاقل پناہ کر دے دیکھ روزی کرکی سمیت دفارہ چراغ روزی منتح بیانو کی کینیس منگ عبداللہ ابن مرد رضا فخرجائی لینا روز منتح فجرسکینا سمیت فمجرس کی, کی. فقارن حدیث شروع کو دینا سمد فاردی فانتظار چرائش منتح حدیث بیان کی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون ماردوید نبیر اسلام چوئے لی من حارت شفاعت دون حد من حدود اللہ طالتوں <سؤال> کو چاہوا کیجیے سفارش داغا پتر دخد اللہ مسدار چی سڑے حد پہ ثابت شوبے سفارش کی اور سفارش کو جسے حد ثاقت پہ حدود اللہ فقر اللہ نے سفارش پہ یہ حدود کی سینری نب قاضی سے دا لیدا فقر اللہ خلاف کو فکم دلانا چاچی ترجمت الباس تناسمدانی چاچی جگڑ کو لف بات لمر کی ہم شب پکا ہرداللہ کی داخل, لَم فی اللہ کی داخل کی باطل باطل. ان مانے سے بھی چاچنا لگا چاچنا چنو پائے جو بھی پھولے گا تو ہم چھپا کے نو کیا چوبین چگوں کے نفا چی تو بہ بات دنیا کی پا آخرت کینو؟ دارسنا جدیہ ویرا کڑیدہ دنیا کی تبو باسی لاگیدہ حدثنا علی ابن الحسین ابن ابراہیم حدثنا عمر بن, حد بن محمد بن سعید بن مریہ قال حدثني المسلم نے مسند میں مسند میں یزید نے متل ورھا گنا ہے نے منوراں نے صلی اللہ علیہ وسلم ممانا ہو قال کو فجنگ نہ مال پر ظلم صاحب زالم وہ بے امانت تھا نہ کرم سباد زالم خاصم معاملات کی فقط ا دقم باب من الله نام د سالم دے مختلف فغذ اللہ بانی